مرانا مختار موردین کو حضرت العلامہ طا بنیالی سے مختلف و بیانوں موضوع ایم بیانو بی تھری سی ڈی دارہ زمنگ دا دکان پتہ سائی اشاعتی توحید سنت تینسٹھ اینڈ سی ڈز مارکر دکان نمبر تیئیس عبدالرحمت لازا نژ مین چوک جہانگیرا رو سوادی پراپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو ستاون دس ایک سو چوبیس حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیے ونسلی ونسلی مالا رسول ہل ہی ہی ہی ہی اہل بہتی وی اجمع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 سوحفلا سوحفی براحی موس سد کلازی و سد کبیل کریم صل على و ومولانا محمد والا عال سید ومولانا محمد وبارک وسلم تم تھوڑا جو کر دو میرے لیے انتہائی قابل احترام امیر محترم معزل علماء کرام میں نے گرامی کا آج کا یہ عظیم شان اور خوبصورت پروگرام نوجوانوں نے توحید و سنت کے تمام اور زیر انتظام منعقد ہو رہا ہے نوجوانوں کی یہ تنظیم اور نوجوانوں کی یہ تحریک لی جماعت ہے اشاعت و توحید کی اشاعت و توحید وسنا کی بنیاد جن علماء نے رکھی ان میں شیخ القران مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ پیر طریقت حضرت سید انیت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ محدث وقت حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ عارف بلا مولانا قاضی نور محمد رحمت اللہ علیہ مفصر قرآن مولانا محمد طاہر پنج پیری رحمۃ اللہ علیہ شیخ ال مولانا محمد امیر رحمت اللہ علیہ کس کا تذکرہ کروں کس کس کا نام لوں ان لوگوں نے گلے پہ استرے کھا کے گولیوں کے سامنے گرے کھول کے پتھروں کی بارش میں بیٹھ کے قرآن کی بارش برسائی مجھے یہ فخر ہے فخر کا لفظ غلط نکل گیا میں تحدی نعمت کے طور پہ کہتا ہوں کہ اللہ نے جس جماعت کے ساتھ مجھے وابستہ کیا ہے اس جماعت کو اللہ نے محاذ پہ کھڑا کیا جس محاذ پہ اللہ کبھی اپنے نبیوں کو کھڑا کیا کرتا تھا <تصفح> <تصفح> وما ارسلنا من قبل الا رسولن اللہ نوح لا اللہ الا آنا فابن علماء کی محفل ہے مجھے تول تول کے بولنا ہوگا یہ آیت ہے سورت انبیاء کی ہر سورت کا جو نام رکھوایا گیا تو اس کی کوئی وجہ ہے جس میں گائے کے ذبح کا ذکر ہوا اس کا نام بقرا رکھ دیا جس میں عورتوں کے مسائل کے تذکرے ہوئے اس کا نام صورت نصار رکھ دیے جس میں مال غنیمت کی تقسیم کے مرحلے آئے اس کا نام انفار رکھ دیا جہاں ایک چیمٹی اور کیڑی کا عقیدہ رب کو پسند آیا تو پوری سورت کا نام ہی نمل رکھ دی کسی سورت میں شہد کی مکھی کا تذکرہ ہوا تو پوری سورت کا نام سورہ نہر رکھ دیا حضرت یوسف کا تذکرہ کیا تو سورت کا نام یوسف اسحاب کاف کا ذکر ہوا تو سورت کا نام کہف کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اس سورت کا نام اللہ نے انبیاء کیوں رکھا کیا اس سورت میں اللہ نے سارے نبیوں کا ذکر کیا کیا اس صورت میں اللہ نے سارے نبیوں کا نام لیا ہے بولیے ایک لاکھ سے زائد پیغمبر ہیں سارے پیغمبروں کا تذکرہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے نام بھی نہیں لیا توجہ میری طرف رکھیں گے تو اس صورت کو نبیوں والی صورت کیوں کہا میری طرف دیکھیں یار میری طرف دیکھیں توجہ ہے آپ کی اس صورت کو صورت انبیاء یعنی نبیوں والی صورت اس لیے نہیں کہا کہ اس میں نبیوں کا نام ذکر ہے یا نبیوں کا تذکرہ ہے میرے بھائی اس صورت کا نام انبیاء یعنی نبیوں والی صورت اس لیے رکھوایا کہ اس صورت میں اللہ نے اس مسئلے کا ذکر کیا جس مسئلے پر سارے نبی متفق تھے پوری سورت کا نام رکھا سورت المبیا بما ارسلام من قبل من رسولن اللہ نو ہی جس مسئلے پر سارے نبی کیا تھے بولیے ذرا ختم نبوت کا مسئلہ ہمارے ملک میں بڑی اہمیت والا مسئلہ ہے یہ پچھلے دنوں مذہب کے کھانے کا ایک چکر چلا مظہرے ہوئے جلوس نکلے جلسے ہوئے آپ نے محسوس کیا کہ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس میں دو بندی بھی آئے جس میں اہل حدیث بھی آئے جس میں بریلوی بھی آئے اکٹھے ہو گئے ختم نبوت کے مسئلے کی ایک اہمیت ہے لوگوں کے دلوں میں عوام کے دلوں میں دکانداروں کے دلوں میں زمینداروں کے دلوں میں شہریوں کے دلوں میں عالموں کے دلوں میں جاہلوں کے دلوں میں ختم نبوت کا مسئلہ ایک اہمیت اختیار کر گیا ہے نزاکت والا مسئلہ بن گیا ہے کیوں کیا جواب ہے اس کا نہیں آتا تو میں بتاتا ہوں اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا کے لوگ یہ سمجھتے ہیں دکاندار ہے ذمہ دار ہے جٹ ہے ملازم ہے وہ کہتا ہے یار یہ ختم نبوت کا مسئلہ کوئی ایو جیا مسئلہ تے ہے جدا بھی چھڑے دیوبندی بھی اسے سٹیجتے بریلوی بھی, بھی اسے ستے تے. تے اہل حدیث بھی اسے ستے. معذرتھائی میں پنجابی شروع کر دی اور امیر صاحب بیٹھے ہیں نہیں نہ سمجھ آ رہی میں اردو میں کرتا ہوں لوگوں نے کہا کہ ختم نبوت کا مسئلہ جب آتا ہے تو دیوبندی اور بریلوی جو ہمیشہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور جن کی مسجدوں میں لارڈ سپیکر میناروں پہ ایک دوسرے کی طرف اس طرح لگے ہوئے ہیں جس طرح توپے فٹ ہیں کبھی دیکھیں آپ نے بڑے دودھے بڑے لمبے لمبے توپے جس طرح فٹ ہیں ادھر سے ان کے خلاف بمباری ہوئی ادھر سے ان کے خلاف بمباری ہوئی انہوں نے بازو چڑھائے انہوں نے بازو چڑھائے انہوں نے جلد سے کروائے انہوں یہ مولوی ان کے خلاف بولے وہ مولوی ان کے خلاف بولے لیکن جوں ہی ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو دونوں مولوی ایک سٹیج پہ کیا ہو گئے اکٹھے جمع ہو گئے مل بیٹھ کے دسترخوان پہ کھانے لگے تقریریں کرنے لگے عوام نے سمجھا یار ختم نبوت کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے دیوبندی بھی اکٹھے بریلوی بھی اکٹھے اہل حدیث بھی اکٹھے سارے علماء اکٹھے اور لوگوں بندیالوی کہنا چاہتا ہے جس مسئلے پر علماء اکٹھے ہو جائیں وہ اہمیت والا بن جاتا ہے اور جس مسئلے پہ انبیاء اکٹھے ہو جائیں جس مسئلے پر سارے انبیاء اکٹھے ہو جائیں حضرت عدم اس پہ متفق حضرت نو اس پہ متفق حضرت حود اس پہ متفق حضرت صالح اس پہ متفق حضرت موسا اس پہ متفق نہیں اعتبار آتا تو اٹھائیے قرآن پاک یہاں اہل علم کی محفل ہے طلباء ہے علماء ہیں حفاظ ہے بندیالوی چیلنج کرنے لگا ہے میں قرآن کا طالب علم ہوں اور ادنا سا طالب علم ہوں اٹھائیے حضرت نو علیہ السلام کی تبلیغ اور دعوت کا ذکر قرآن پاک میں پڑیے گا بیسوں جگہوں پہ اللہ نے حضرت نوح کی دعوت کا ذکر کیا ہے سورت آراف میں سورت ہود میں ایک مستقل سورت اتاری ہے جس کا نام ہے سورت نوح اس میں ان کی دعوت کا ذکر کیا تبلیغ کا ذکر کیا ان کے بیان کا ذکر کیا اے علماء کرام اور اے طلبا بتائیے گا کسی ایک جگہ پہ حضرت نوح کی تبلیغ میں ان کی نماز کا ذکر ہوا دنیا کے کسی بندے کے پاس ثبوت ہے پیش کریں نہ لائیں ان کی زکوٰۃ کا ذکر قرآن نے کیا ہو ان کے روزے کا ذکر قرآن نے کیا ہو ان کی قربانی کا ذکر قرآن نے کیا ہو ان کی حج کا ذکر قرآن نے کیا ہو ان کے ذکر و ادکار کا ذکر قرآن نے کیا ہو ان کے معاملات کا ذکر قرآن نے کیا ہو جھوٹ نہ بولو سچ بولو پورا تولو ذنا نہ کرو ملاوٹ نہ کرو سود نہ کھاؤ کسی چیز کا ذکر نہیں کیا نہیں کیا نہیں کیا نہیں کیا اٹھائیے قرآن قرآن جب بھی بولتا ہے تو قرآن کہتا ہے ولاقت اور سلنا نوہن الا قومی کال یا کم احبد اللہ او بدو ربکم ما کم من الاہن گئی ایک دن دو دن ایک سال دو سال ایک صدی دو سدیاں ساڑھے نو سو سال ساڑھے نو سو سال رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں بدن پہ خدا کی قسم یہ سن کر ساڑھے نو سو سال سال, سال کے بعد ایک دن کے بعد ہفتے کے بعد جس طرح ہم جمعے میں واز کرتے ہیں یا درس دیتی ہیں یا سالانہ جلسہ کرتے ہیں نئی نئی اٹھائیے قرآن پاک حضرت نو کہتے ہیں ربے انی داؤ تو قومی انی داؤ تو قومی لے و بنارا جب بولتے ہو کسی کام دے پیچھے لگ جاؤ کوئی مقدمہ وے, تسی لڑنا ذہن تے سوار ہو جائے تے تھی بول دیو یار اس کام واسطے تے میں دن رات ایک کر چیا اس کام واسطے سے میں دن رات اک کر چھیا میرے سامنے کھانا آیا ذہن اس کام کی طرف تھا میں رات کو چار پائی پہ آیا ذہن اس کام کی طرف تھا میں وضو کرنے لگا ذہن اس کام کی طرف تھا میں دکان پہ جانے لگا ذہن اس کام کی طرف تھا میں کسی شادی میں شریک ہونے لگا ذہن اس کام کی طرف تھا حضرت نوح کہتے ہیں ربے انی ڈارو تو قومی لے لوں گا میرے اللہ میں دن رات اک کر چھیا ایک کر چھیا مولا اک کر چھڈیا انہوں نے کیا کیا مولا انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے ڈالی میں اور زور سے بولا تاکہ ان کے کان تک میری آواز چلی جائے اور دلوں کے راز جاننے والے مولا پھر تو دیکھتا تھا انہوں نے اپنے چہرے پہ پردے ڈال کے کہا ابھی تیری منہوس شکل نہیں دیکھنا چاہتے اری منحوس شکل نہیں دیکھنا چاہتے ساڑھے نو سو سال اس مسئلے کو بیان کیے آج دنیا کے لوگ کئی میرے بھائی ہیں تو توحید دا حیدا ہو گیا جب سنو توحید توحید توحید توحید لگائی ہوئی ہے شرک شرک شرک شرک اس کے سوا انہیں آتے ہی کچھ نہیں ہے توحید توحید کرتے رہتے ہیں اور میری جماعت کو بنے ہوئے ابھی پچاس سال ہوئے سن ستاون میں ہماری جماعت بنی ہے ستاون میں ابھی پچاس سال بھی پورے نہیں ہوئے نہیں ہوئے ہونے تنگ ہو گئے ہو اڑتالی تنگ ہو گئے ہو حضرت نو نے اڑتالی سال نہیں پچاس سال نہیں سارے نو سو سال پھر یار ہماری تقریر کیا ہوتی ادھر سے تمید باندھی ادو لوگوں ولا کے لے آئے سیرت کو شروع کیا شاہ نے صحابہ کو شروع کیا نماز زکات قربانی حج سب کچھ ہوتا ہے نا ہم تو اس طرح بیان کرتے ہیں اور پیغمبر کس طرح بیان کرتا ہے یا کروں میں اوبد اللہ من الہ الہرو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور یقیناً آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے ماضی کریم میں ماضی قریب میں گزرے ہوئے زمانے میں اگر کسی شخص نے پیغمبری رنگ میں توحید بیان کی ہے تو وہ غلام اللہ خان تھا نو سو سال ایک ہی اعلان ایک ہی نعرہ ایک ہی پیغام ایک ہی آغاز ایک ہی صدا ایک ہی تقریر تقریر کا ایک ہی عنوان سناؤں سنو گے ساڑھے نو سو سال میں کوئی ایک دن ایسا نہیں گیا جس دن حضرت نوح کو مارنا پڑی ہو اس مسئلے کو آپ یوں ہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا مسئلہ ہے ساڑھے نو سو سال پیغمبر پتھروں کے نیچے دب گیا مرم پٹی کرنے والا کوئی نہیں سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں پتھروں سے نکالنے والا کوئی نہیں آمین کہنے والا کوئی نہیں سبحان اللہ آخر والا ہوں نا مقررین عادت ہوں زور دے آو پچھلے آخو سجیا لے آخو کبے آل آخو آدت ہوتی نا مقررین کی خطیبوں کی وہ پچھلے نہیں آتے تھے اگلے نہیں آتے تھے وہ نہیں آکھتے کوئی سبحان اللہ کرنے والا نہیں کوئی آمین کہنے والا نہیں کوئی سر سرپیہس رکھنے والا نہیں کوئی مرم پٹی کرنے والا نہیں کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں اللہ نے آسمان سے جبریر کو بھیجا جاؤ میرا پیغمبر پتھروں کے نیچے دبا ہوا ہے میرے پیغمبر کو پتھروں سے نکالو جبریر نے نکالا جبریر نے مرم پٹی کی اور حضرت نوح دوسرے چوک پہ جا کے کہتے ہیں یا قوم اوب اللہ مالک من الاہل مجھ پر میرے رب کا فضل ہے تم بھی اس فضل میں شامل ہونا چاہتے ہو تو اشاعت و توحید میں آ جاؤ یہ فضل ہے فضل کیوں بھائی اللہ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ پیار محبت انسانوں میں کس سے ہوتی ہے زور سے بولو <محمد> <متحد> امبیا سے وہ مصطفیٰ جو ہوئے وہ مجتبا جو ہوئے وہ مرتزا جو ہوئے اور وہ محبوب خدا جو ہوئے ان اللہ ہستفا آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران العالمین اللہ نے نبیوں کو چنا منتخب کیا ان سے محبت کی ان سے پیار کیا اگر کسی نے ان کو بدوا دی نا برا بھلا کہا اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر جواب تم نے نہیں دینا اس نے آپ کو گالی اس وقت نکالی جب ت نے میرا نام لیا چالیس سال پہلے تھے گالی نہیں کدی پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھے گالی نکالنی ہوتی تو چالیس سال پہلے نکالتا پیدائش پہ تو لونڈیاں آزاد کرتا تھا آج کہتا ہے تب من لکا سائرل جاؤ الہذا جما تھا نا تب من لکا سائرل جاؤں الہذا داؤ تھا نا آج کہتا ہے تیرا سارا دن برباد ہو جائے ساری میاں بولی کہنے نے پلوتا کٹیا پلوتا بدواد دی بدوا تیرا سارا دن برباد ہو جائے اس مسئلے کے لیے بلایا تھا نبی پاک کھڑے یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ میرا چچا میرا پڑوسی میری پیدائش پہ لانڈیاں آزاد کرنے والا میرے ساتھ محبت کے دعوے کرنے والا آج سب سے پہلے یہی بولا اللہ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر آپ نے جواب نہیں دینا اگر فرش پہ تو میرا شریک برداشت نہیں کر سکتا تو عرش پہ میں تیرا گلہ بھی برداشت نہیں کر سکتا جواب میں دوں گا فرمایا تبت یادا ابی لا ابیو تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں تبت یادا ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں کہ ابو لہب جب مر گیا تو وہ کسی کے خواب میں آیا میرے کو تقریر کرو ایسے گلا نہیں تو تھی پرچے شروع کر چکے ابو لاب ایک آدمی کے خواب میں آیا اس بندے نے پوچھا سناؤ کیسے گزری سناؤ کیسے گزری تو ابو لاب کہنے لگا بہت بری جہنم ہے آگ ہے صرف ایک انگلی بچی ہوئی ہے جس سے مجھے پانی ملتا ہے ایک انگلی کہ جب آمنہ کے لال پیدا ہوئے تو جس لونڈی نے مجھے آ کے کہا کہ تیرے بھائی کے گھر میں بیٹا ہوا ہے تو میں نے یوں انگلی کر کے کہا تھا تو سچ کہتی ہے تو میں نے تجھے آزاد کر دیا بس اس انگلی اٹھانے کی وجہ سے اللہ نے یہ انگلی جہنم سے بچا دی یہاں تک بیان کر کے آگے مولوی صاحب کہتے ہیں اگر ایک کافر میلاد منائے تے اس دی انگلی بھی جہنم تو بچ جائے تے مومن بڑا میلاد منائے تکی لبے گا گو کہتے ہیں سبحان اللہ جی جنت لبے گی بڑے خوش ہوتے ہیں پھر لوگ اس دلیل پر بڑی دلیل ہے من رب دی نہیں منی جو رب کہتا ہے تبت یدا یگ کے یدا یدا کیا ہوتا ہے ایک ہاتھ دو ہاتھ دو ہاتھ نو انگلیاں ہونی ہیں دو ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہوتی ہیں کافر آیا کافر کے خام میں میرے دوست نے اس کی مان لی پہ رب دے قرآن دی نہیں مننی جو کہتا ہے تبت یدا ابی لا اللہ کو سب سے زیادہ پیار انسانوں میں کن سے ہوتا ہے وہ دھرتی پہ رب کے محبوب ہوتے ہیں وہ رب کے دوست ہوتے ہیں ان کا برائے راست رب سے تعلق ہوتا ہے و حدیث کی کتابیں اٹھائیے تاریخ و سیرت کی کتابیں اٹھائیے قصص اصل قرآن گا کیا نبیوں کو ستایا نہیں گیا بولیے بولیے زور سے بولیے مارا نہیں گیا پتھروں کی بارش نہیں ہوئی گالیاں نہیں نکالی گئی پھبتیاں نہیں کسی گئی مجنون نہیں کہا گیا کزاب نہیں کہا گیا دیوانہ نہیں کہا گیا شاعر نہیں کہا گیا شاعر نہیں کہا گیا دیوانہ نہیں کہا گیا راستہ نہیں روکا گیا پیغمبر کو اٹھا کے آگ میں نہیں ڈالا گیا نہیں ڈالا گیا آگ میں ڈالا گیا پیغمبر کو مارا گیا پیغمبر کو ستایا گیا پیغمبر کو گلیوں میں لٹایا گیا پیغمبروں کے ساتھ جنگیں ہوئی پیغمبر کے چچا کے جسم کے باہر ٹکڑے ہو گئے بارہ ٹکڑے ہو گئے پیغمبر کی بیٹی کو نیزے لگے پیغمبر کے گلے میں رسی ڈال کے اتنے بال چڑھائے گئے کہ نبوت کی زبان باہر نکل آئی نبوت کی زبان باہر نکل آئی کبھی پیغمبر کی دہڑی خون میں تر ہو گئی پاؤں کانٹوں سے زخمی ہو گئے پیغمبر مار کھاتے رہے اور لوگوں کوئی محب یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کو کوئی مارے بولو ذرا بولو ذرا کوئی مہب یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کو کوئی مارے میری طرف تو جکیے گا کوئی دوست یہ چاہتا ہے کہ میرے دوست کو کوئی گالی نکالے کوئی دوست یہ چاہتا ہے کہ میرے دوست کو کوئی تانا مارے کوئی دوست یہ چاہتا ہے کہ میرے دوست کو کوئی پتھر مارے کوئی دوست یہ چاہتا ہے کہ کوئی میرے دوست کے راستے میں کانٹے بچھائے کوئی دوست اپنے دوست کو مار کھاتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا لیکن میرے مولا کے دوست میرے مولا کے یار میرے مولا کے محبوب پیغمبر زمین پہ مار کھاتے رہے تڑپتے رہے خون بہتا رہا جس خون سے تر ہوتا رہا اور رب نبی کے کان میں کہتا رہا اور میرے نبیوں سب سے زیادہ پیار تم سے ہے لیکن جس مسئلے کے لیے مار کھا رہے ہو وہ تم سے بھی زیادہ پیارا ہے لہذا مار کھاتے رہو اس مسئلے میں نرمی اختیار نہیں اللہ نے ہمیں اس محاذ پہ کھڑا کیا جس محاذ پہ اللہ کس کو کھڑا کیا کرتا تھا بولو زور سے بولو اور میرے دوستو عزیزو اور نوجوان آنے توحید و سنت کے ورکروں اور طالب علمو توحید کی سمجھ آ جانا اور شرک سے بچ جانا توحید کی سمجھ آ جانا اور توحید کی محبت دل میں پیدا ہو جانا اور شرک سے بچ جانا ذالک من فضل اللہ ہے علینا کس نے کہا تھا کس نے کہا تھا کس نے لا نشرے کا بل شی کس کی تقریر ہے حضرت یوسف صدیق کی تقریر کہاں ہو رہی ہے جیل میں کتنے مجمع کے سامنے دو بندوں کے ساتھ وہ کیوں آئے خواب کی تعبیر پوچھنے ذرا توجہ کرنا میری اس بات پر خدا کے لیے وہ دو بندے کیوں آئے پیغمبر آکھیا یہ آ گئے نی توحید سنان دا موقع لب گیا پیغمبر نے موقع نکالا موقع نکالا پیغمبر نے توحید بیان کرنے کا موقع نکال لیا فرمایا یہ جو ابھی ابھی کھانا آئے گا اس کھانے کے آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا پہلے مسئلہ توحید سنو معلوم ہوتا ہے جو توحید کا دائی ہو جس کے دل میں توحید کا درد ہو دردو درد ہو مخلص دائیوں اور جس پر رب کا کرم ہو جس پر رب کا فضل ہو وہ دائی و مبلغ اس کو جو موضوع بھی دے دیا جائے اور جس طرح کی محفل بھی مل جائے وہ توحید بیان کرن دا راہ کڈ لینا ہے جیسے حضرت یوسف نے رہا میں منفی بات تو کو کہنا چاہتا تھا میں پہلے بڑا بدنام ہوں یاد میں منفی بات تو کہنا نہیں چاہتا لیکن رہ بھی نہیں سکتا مواحد بندے نو مواحد بندے نو دو, دو سننا لے لبن میری طرف تو وہ جو کریں مواحد بندے نو کتنے بندے لبن زور دو. سے بولو دو. اور وہ آئے سننے کے لیے نہیں تعبیر پوچھنے کے لیے اپنے کام کے لیے تو جس کے دل میں درد دو اور جس پہ رب کا کرم ہو وہ اس دے بچوں تو ہی سنانا رہا کر لینا اور کئی ایسے بھی ہیں جن کو ہزاروں کی تعداد میں مجمع ملتا ہے لوگ سننے کے لیے آتے ہیں مدرسوں کے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں عوام اکٹھے ہوتے ہیں مولوی اکٹھے ہوتے ہیں دنیا جہان کے موضوع بیان ہوتے ہیں اگر کوئی چیز بیان نہیں ہوتی تو رب کی توحید بیان نہیں بے گونگے گونگے بس شوق لگی ہوئی ہے اے سجے پاس ایک بابے اور بیٹھے نے بڑا سواب کھبے پاسے بابے اور بیٹھے نے ہم اپنے بابا جی کی بات نہیں کر رہے ہیں ناراض ہو جائے اے کھبے پاسے بابا جی بیٹھے نے ویکو جی سارے بابے سے کٹے کیے نے یہ بڑے زیارت کے قابل ہیں اے بس تقریری ہو رہی ہیں جی سب چیز بیان ہوگی توحید کا نام ہو نہیں لیں گے نہیں لیں گے نہیں لیں گے بندیالوی کہتا ہے یہ ان کی قسمت میں نہیں جذبہ آپ جذبہ دیکھیں ورنہ تو انہی کی طرح ایک بندہ نعرہ مارنے لگا مولوی صاحب کا نام نہیں آیا تو کہتا ہے اے مولوی جی نام نہیں آیا نا آیا کہ یہ مولوی صاحب جو کھڑے ہیں توحید بیان کرنا ہر ایک کی قسمت میں نہیں. نہیں, نہیں نہیں توحید بیان کرنا قسمت والوں کو دیتا ہے اللہ ظال کا فضل اللہ ذالک من علینا یہ ہم نے ہماری جماعت پہ رب نے فضل کیا ہے کیا کہتے ہیں حضرت یوسف ما کان لنا ان نشر کا بلاہ بن شیئن ماں کانا ماں یمبگی ماں کانا ماں یوزو ہمیں جائز نہیں سن لائق نہیں کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں ہمیں یہ لائق نہیں میں کون ہوں نبی کا بیٹا میں کون ہوں نبی کا پوتا میں کون ہوں نبی کا پرپوتا میرا باپ نبی میرا دادا نبی میرا پردادا نبی میں نبیوں کے خاندان کا آدمی ہمیں جائز نہیں ہمیں لائق نہیں کہ ہم شرکت کریں مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ ہماری جماعت کی پہلی اینٹ ہے وہ پنجابی میں قرآن کا ترجمہ کرتے تھے مانا کیا مزہ ہی آ گیا ماں کہانا لانا سن گل ڈھک دی نہیں سن گل سن گل ڈھک دی نہیں کہ ہم رب کے ساتھ کسی کو شریک بنائے ہم شرک نہیں کرتے ہم مرتے مر جائیں گے شرک نہیں کریں گے ذالک کا من فضل اللہ, آل اللہ یہ تو کی سمجھ کا آ جانا یہ شرک سے بچ جانا ظال کا من فضل اللہ ہے علینا واس ناس ولیکن اکثر لا اکثر الناس لا یشکر فایوش اکثر انداز لا یشکر فایوش اکثر لوگ شکر نہیں کرتے شکر کی بجائے کیا کرتے ہیں یہ ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہے بڑے بڑے عالم ہیں بڑے بڑے عالم ہیں بڑے بڑے شیخ العدیز ہیں بڑے بڑے علامے ہیں اور بڑے, بڑے بڑے بہت اونچے نام ہیں بڑے اونچے نام ہیں زبان گنگ توحید سے زبان ایک دن اور اس کے مقابلے میں اشارتی خدا دی قسمیں توحید بیان نہ کریے روٹی عدم نہیں یہ ہماری غذا ہے یہ ہماری فطرت میں داخل ہے دوسری بات بھی کہوں اس میں بھی کوئی فخر نہیں یہ بھی تحدی سے نعمت ہے مولا تیرا شکر ہے ہم کون ہے مولا اتنے نالائق کم فیم گناگار روسیا اور خطار کار لیکن مولا ہماری جماعت کا کوئی عالم کوئی خطیب کوئی مقرر جب بھی سٹیج پہ کھڑا ہوگا کس سے کہانیاں بیان نہیں کرے گا رب کا قرآن سنانا شروع کر دے گا ذالک من فضل اللہ یہ ہم پر اللہ کا کیا ہے پتا چل جائے گا ہمارے ایک دوست ہیں انجینئر پنڈی کے ہیں پنڈی کے میاں انجینئر ہیں انہیں کتاب بھی لکھی ہے مولا حسین علی کی سیرت پر رحمت اللہ فرماتے ہیں میں نے ایک جگہ پہ بزرگ عالم کا درس قرآن سنا میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے نہ ان کے نام کا پتہ نہ ان کی واقفیت میں نے درس قرآن سنا نا انہوں نے قرآن جب بیان کیا نا تو میں بعد میں ملا میں نے کہا مولنا حسین علی نال کی تعلو کے انہیں آخیا میں انہوں کا شاگرد بھی ہاں مرید بھی ہوں جب بھی یہ بولے گا اشاعت و توحید کا کوئی مبلغ جب بھی منبر پہ آئے گا قصے کہانیاں بیان نہیں کرے گا موضوع روایتی خواب کشف خطوط بزرگوں کے کال فلا نے یوں کہا فلانے یوں کہا اس کا سہارا نہیں لے گا اشاستی عالم اپنی تقریر کو مزین کرے گا رب کے قرآن سے ذالک من فضل اللہ اور یہ کوئی کہے بھائی یہ ہمارے امیر محترم میں حضرت سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری ہماری جماعت کے مبلغ ہماری جماعت کے خطیب ہماری جماعت کے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کا کمال ہے میری طرف توجہ کریں یار میں کسی پرچی کا میں نے جواب نہیں دینا میرا گلا بہت خراب ہو رہا ہے میں نے کسی پرچی کا جواب نہیں دینا یہ ہماری جماعت کے علماء ہمارا کمال ہے نہیں ہاتھ کھڑے کر کے کہہ رہا ہوں نہیں یہ سارا فیض ہے وہاں بچرا کے مردے کلندر کا مولانا حسین علی اور وہاں بچرا کے مردے درویش بچرا کے جنگل میں اگر قرآن کا منگل نہ لگاتا غلام اللہ شیخ قرآن کیسے بنتا سید نیت اللہ شاہ بخاری پیر طریقت کیسے بنتا مولانا طاہر پنچ پیری مفسر قرآن کیسے بنتا قاضی شمس الدین محدے سے وقت کیسے بنتا یہ تو دریا دریا سے چھچ کے علاقے سے چھچ کے علاقے سے دریا سے غلام اللہ خان تیری خدمت میں پہنچا تو نے قرآن کے جام پلا کے اسے شیخ القرآن بنا کے رکھ دیا یہ سارا فیض ہے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا جو یہ فرمایا کرتے تھے اور ان کا یہ فرمان مجھے کسی استاد نے نہیں بتایا میں نے حضرت صاحب کے شاگردوں سے قرآن کی تفسیر پڑھی ہے میں نے اپنے والد صاحب سے قرآن کی تفسیر پڑھی میں نے دو مرتبہ شیخ القرآن سے قرآن پاک کی تفسیر پڑھی میں نے دو تین مرتبہ حضرت نیلوی صاحب دامت برکاتوں سے قرآن کی تفسیر پڑھی اور مجھے حضرت قاضی شمس الدین سے بھی قرآن کی تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل ہوا لیکن میں نے کسی استاد سے یہ جملہ نہیں سنا ذرا توجہ چاہوں گا یہ بات جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں اے علماء کرام اور اے طلبہ اس کو پلے باندھ لو پلے باندھ لو یہ مجھے سنائی ایک جت نے زمیندار جٹ اونٹ چرانے والا نام تھا اس کا شیخ عبداللہ اللہ پندرہ سال کی عمر میں ہندو مذہب چھوڑ کے حضرت صاحب کے ہاتھ پہ مسلمان ہوا تھا مولانا حسین علی کے ہاتھ پہ مسلمان ہوا آپ نے اس کا نام عبداللہ اللہ رکھا پچانوے سال کی عمر میں انتقال ہوا مجھے اس کی ملاقات کا شرف حاصل ہوا اس شیخ عبداللہ اللہ نے مجھے بات سنائی سنا اور پلے باندھ لو اس بات کو شیخ عبداللہ اللہ کہتا ہے میں ایک دن مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو مولانا حسین علی مجھے کہتی ہیں شیخ عبداللہ اللہ دیاں قرآن دیا دے وچ اللہ قرآن دیا سورتان دونوں کچھ بھی بیان کریں رہی توحید تو تے یہی اس صورت کو جب ختم کرتے ہیں اللہ تو ختم کس مسئلے پہ کرتے ہیں <تصفح> واہ مول حسین علی گھروں میں جا کے پڑھنا آپ ترجمے اسی فیصد صورتیں اللہ نے مسئلہ توحید پر ختم کی واہ بدھ ربر کا حتہ یاتی کل یقین و لاہ باواتی و لفظ الئی کل ان ما ان بشرم مسل کم یو ہا الیہ ان ما کو کس مسئلے پہ ختم کیا بولو زور سے بولو انف سوف لولا سہوف ابراہیم کموسا ان ہاضا ہاضا اسم اشارہ کس کی طرف ہو رہا ہے پچھلی آیت کی طرف توجہ چاہوں گا عام مفسرین کا مینا کروں گا پھر مولانا حسین علی کا معنی سناؤں گا مزہ ہی آ جائے ان بے شک یہ بات اے گل اے مسئلہ اے شے ہم نے پہلے صحیفوں میں بیان کی ابراہیم و اموسا کے صحیفوں میں کیا کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے مفسرین کہتے ہیں بلتو سرو الحیات الدنیا اس سے پچھلی یاد کیا ہے بلتو سرو الحیات الدنیا دنیا بل آخرا تو خیروم لوگو تم دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو ترجیح دیتے ہو ریچھتے رہتے ہو میری کوٹھی میرا بنگلہ میرا مکان میری کار میری زمینیں میرے باہر ریچھتے رہتے ہو کوٹھی بنائی نا پھر دوستوں کو دکھانے کے لیے لائے اے جی میں لٹرین ہے لٹرین پہ لکھ روپیہ لائے میں کیا کیوں اس نال ٹٹی سوکھی آدی لکھ روپے لان ادھر آئے جی اے میرا بورچی خانہ دیکھو جی دو لاکھ روپے لگائے بورچی خانے پر ہاں جی اور یہ پتھر ہے نا یہ میں نے فلاں جگہ سے منگوایا ہے اور یہ فرنیچر اے میں ڈیڑھ لاکھ دا کا چوں منگایا اور یہ فالوس یہ ڈیڑھ لاکھ کا ہے اور یہ مین دروازہ یہ دو لاکھ کے کروڑ روپیہ لگا جی کروڑ روپیہ یہ اتو کوئی بندہ آ جائے بے اے مسیت کھلوتی ہے ننگی پلستر بھی کوئی نہیں تے کوئی بوریاں سیمنٹ دیا دیاں بے اسنو پلستر ہی کرا چڈیے تو سیٹ اور متے اے وٹ گنے جائے بل ترونل حیاتت دنیا دنیا دنیا دنیا مال مال دولت اس پہ ریچھتے ہو کچھ نہیں ہے دنیا بل آخرا خیر ہوں وہ کا آخرت کی زندگی بہتر ہے وہ باقی رہنے والی ہے میرے پیغمبر یہ بات جو ہم نے قرآن میں بیان کی نا کہ دنیا کچھ نہیں ہے اصل زندگی آخرت کی ہے اناضا لفیس و حفلا ایک گل ایسا پہلے صحیح سے بھی بیان یہ مانا کرتے ہیں مولانا عام حس... مفسرین مولانا حسین علی نے مانا کیا ہے توجہ بھائی ہے توجہ آپ کی کہ پاس کر دوں مولانا حسین علی مانا کرتے ہیں ہے اناضا ہاضا کا اشارہ سورت کی ابتدا کی طرف سورت کے شروع کی طرف سب ہسما ربی کل آلہ سورت کو شروع کہاں سے کیا سب ہسما ربی کل آلہ سبحان ربی عل ال آلہ سب ہسم ربی, ربی کل آلہ پاکی بول اپنے رب کے نام کی پاکی بول اپنے رب کے نام کی یہ جو پاکی کا لفظ ہے نا یہ بھی بڑا عجیب ہے یہ میرا کرتا پاک ہے یہ میرا رومال پاک ہے یہ دری پاک ہے یہ زمین پاک ہے بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ نبی پاک ہے اللہ پاک ہے کپڑا پاک ہے اللہ پاک ہے ایک ہی مفہوم ہے ایک ہی میں ہے نہیں کپڑا پاک ہے پلیتیوں سے زمین پاک ہے نجاستوں سے دری پاک ہے غلاستوں سے نبی پاک ہے گناہ کی آلودگیوں سے الگ الگ مفہوم میں کپڑا پاک ہے گندگی سے زمین پاک ہے نجاست سے نبی پاک ہے گناہ کی آلودگیوں سے اللہ پاک ہے شریفوں سے سب اس مربے کا لالا تقویز مار لو اور نرے مار لو پاکی بول اپنے رب کے نام کی کیا مطلب کیا مطلب پاکی بول کیا مطلب مولا تیری ذات میں بھی کوئی شریک نہیں تیری سفتوں میں بھی کوئی شریک نہیں تیری, تیری ذات میں کوئی شریک نہیں جس طرح عیسائیوں نے کیا عیسا ابن اللہ عزہ ابن اللہ یہودیوں نے کیا عیسیٰ نور من نور اللہ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ وچوں نکلیا یہودیوں نے کہا ازیر اللہ دے وچوں نکلے مشرقین مکہ نے کہا ابراہیم اللہ میں سے نکلے شین نے کہا شین نے کہا بارہ امام اللہ میں سے نکلے اور سین نے کہا سین نے کہا یہودی اگے لگ گئے عیسائی اگے لگ گئے مکے دے مشرق اگے لگ گئے میں پیچھے رہ گیا ساڈا نبی بھی اللہ کے نور میں سے نور نکلا ہے یہودیوں نے کہا ازیر اللہ میں سے نکلا عیسائیوں نے کہا عیسا اللہ میں سے نکلے مشرقین مکہ نے کہا ابراہیم اللہ میں سے نکلے سین نے کہا بارہ امام اللہ میں سے نکلے سین نے کہا ہمارا نبی اللہ میں سے نکلا اور مومنوں نے کہا لم یلت لم یلت و لم یولد نہ وہ کسی سے نکلا نہ اس میں سے کوئی نکلا جس طرح عیسائیوں نے ذات میں شرک کیا سب اسم ربے رب کا لالا پاکی بول اپنے رب کے نام کی تیری ذات میں بھی کوئی شریک بولو زور سے بولو تیری سفتوں میں بھی کوئی تیری سفتوں میں, میں بھی کوئی شریک نہیں کیا ہے تیری سفتے خالق ہونا مالک ہونا موہی ہونا ممیت ہونا مدبر ہونا عالم الغیب ہونا حاضر ناظر ہونا مشکل کشاہ ہونا حاجت روا ہونا مسجود ہونا معبود ہونا غائبانہ پکارے سننے والا ہونا نظر و نیاز کے لائق ہونا شفا دینے والا ہونا سمیل ہونا علیم ہونا موئز ہونا مزل ہونا نافے ہونا ہونا موتی ہونا مانے ہونا اوے لوگو بندیالوی کہتا ہے داتا ہونا زور سے بولو داتا ہونا گنج بش ہونا دستگیر ہونا پی میں کھڑا ہوں میرے شیخ نے سبق دیا تھا جس علاقے میں جس کو پوجا جا رہا ہو اس کا نام لے کے کہو کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا ہونا کس کی صفت ہے بولو زور سے بولو اور موبائل زور سے بولو چھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا کون ہے کوئی دوسرے طبقے اللہ کا یہاں بندہ ہے یا میری آواز اس تک پہنچ رہی ہے تو میں اس اپنے دوست سے عزیز سے ہاتھ باندھ کے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں میری اس بات پر وہ توجہ کرے میرے بھائی میں نے ایک منٹ کے لیے مان لیا کہ بڑی امام کھوٹی قسمتیں کھڑی کر دیتا ہے میں نے مان لیا بندیالوی ہاتھ باندھ کے پوچھتا ہے کھوٹی کون کرتا ہے اللہ کرتا بولتا نہیں کھوٹی اللہ کر دو کھری کون کر دو اللہ نہیں کھری کھوٹی اللہ کرتا ہے اور کھری بڑی امام کرتا ہے اللہ سام کمون اور کتنے برے فیصلے کرتے ہو سب اسما ربی کل باقی بول اپنے رب کے نام کی کہ تیرا کوئی شریک نہیں نہ تیری ذات میں نہ تیری سفتوں میں تو اپنی صفتوں میں واہ لا شریک ہے تم اپنی ذات میں واہ لا شریک ہے اللہ کہتی ہیں انا لفظ صحف میرے پیغمبر اے جڑا مسئلہ توحید ہے نا یہ صرف قرآن بیان نہیں کیتا پہلی کتاباں بھی مسئلہ بیان کیا تمام آسمانی کتابوں میں جس مسئلے کو اللہ نے بیان کیا تھا وہ مسئلہ مسئلہ توحید ہے جس محاذ پہ اللہ نے آج اشاعت ال توحید و سنا کو کھڑا کیا ہے اللہ عمل کی توفیق تعا فرمائے وما علیہ اللہ بلا دینی کیسٹ حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیے سرحد اسلامی کیسٹ ہاؤس بس